امب محمد نصطفی و سوادی ادا صفا با بل شیو فا ندی بسم اللہ وس ات پلوی یو اتو یت وما والے آخا دن ادن پوجا آمند دلہ ہو مولا ملا مد کر رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ ملمی ل ال گا منو سلو آل الله سلا ملکیا سی یالیا سی آہ ارسلہ یا سلا یا سی آم ابھی ولالکا وسای یا, یا سی یا مکین کلو المؤمنین سنا تو بعد بلال امین مولا کل میں ہات آخنے کی توفیق عطا فرماوے آمی. کرام اویا رضوان اللہ اللہ فق <تصفيق> اور تمام مومنا سادنتا فرماوے روحانی جسمانی امراض تو ماحول فرماوے گرامی اج کے خطبہ جمع المبارک دا عنوان سیدنا صدیق اکبر اور قرآن مجید کیونکہ کل پرسوں آمن والے پرسوں آپ سرکار کی شہادت وسال ہے بائیس جماعتی اسانی نسال ہوا لہٰذا سما تل مبارک جنابی فیض اور تما رکھ کے بندہ نا چیز جناب دے بارے کچھ کلمات مات ارض کرے گا دعا ہے رب العالمین مولا جناب صدیقی دا صدقہ سڈے کلب نظر دی اصلاح سلاح پرما سڈ پیسے کم کرا جاتے مولا راضی ہو جانے گرامی میں قرآن سکبر اس موضوع نان کرنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دیا وہ کہڑی آیت جہاں سی کے اکبر واسطے نازل ہوں. صرف موجود جناب کے سامنے ترتیب نال ترتیب کا مطلب ہے کہ جس طرح میرے سامنے کتاب پہ یہ جس ترتیب نال انہاں نے ذکر فرمایا ہے اسی طرح میں اسے ترتیب نال بیان کر کردہ گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں ذکر خیر امت مستفی صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب ہے محدث نے اشاکر تو امام جلال سیدودی رحمت اللہ علیہ نکل فرمایا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرن و شکر ہو واجب نلا کلتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر محبت اور اس کا شکر میرے ہر امتی واجب ہے کیوں واجب ہے محبت شکر وہ ایک اکلا موضوع وہ پھر ترتیب نال کسی ویلے سناواں گا اج اس واجب دی ادائیگی دی ایک صورت کہ اسا ذکر کرنا پہ تاکہ دا کچھ شکرانہ ادا ہو جاوے یار غار جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نا ہجرت اندر رفاقت کر رہے نے ہم سفر بنے نے حضرت نے صدیق اکبر دے دل دے اندر ایک بے چینی کہ کدی نبی پاک سرکار اگلے پاسوں آ جانا ہے کدی پچھے آ جانا ہے جائیں بج کے سجے کدی کبے سونے محبوب نے پوچھا آبو بکر کیوں پریشان ہونا ہے عرض کیتی کملی والے آ مین اپنی پریشانی نہیں تھی رات کی پریشانی ہے اس واقعے واسطے پرانے مجید دیا آیاتاں اتریاں وادا اولا شریق مولا نے فرمایا حضرت صدیق اکبر دی شان بیان کردہ ہوا فرمایا, إلا فقد الله اذ عل تنسکرو ہو فقد نس کرجہ دین کفرو سان یژ نئی ہو لا تحزن ان یقل معنا اللہ تعالی نے فرمایا الا تن سرو اگر تصا میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے فقد نصر اللہ نہ کرو اللہ نے او دو اپنے محبوب کی مدد کیتی کی جدو کافر نے پاک محبوب نکم مکرمہ تو برامد کر سان جت نہیں دہوگا جد میرا محبوب دون کا دجا دوسرا سی ایک صدیق کے اکبر نے دجے ہزور سل نے فلغار گار دندر جدو محبوب اپنے ساتھی نو اپنے صحابی نا فرما نے لاتن آیا غم نہ کر بے شک اللہ نہ لے اللہ نہ لے تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اسلے بے چین نہیں سن حضرت عبداللہ ابن عباس فرما نے حضرت عبداللہ اللہ نے عباس فرما نے فرمایا اتنے ہو سکی نت ہوئی اللہ تعالی نے پھر او وہ سکون اتار دیتا اطمینان اتار دتا فرما نے اتنے حضرت سی اکبر مراد نے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نو کوئی پریشانی نہیں سی سب دا دل کے مطمئن سی حضور نو کوئی پریشانی نہیں سی عدم اطمینان دا شکار حضور نہیں سن اور حضرت سیدی کے اکبر ہی پریشان رنگ سن کدی کائیوں اگے آدھے سن کدی پیچھے کدی دائیں کدی بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ ہے کیوں اے نا پریشان ہونا ہے کہ ارد کیتی کملی والے آئے تو ابھی جان دی خاطر ہے یہ آیتِ کریم اللہ نے اتعرف انزل اللہ سکینتہو علیہ اللہ فرموزہ ہے میں پھر سکون اتار دتا حضور کے اکبر دے دل دوتے میں سکون ناضل صدیق دی پریشانی دور ہو گئی پھر صدیق اکبر بھی مطمئن ہو گئے معلوم ہوا سورہ توبہ دی آیت نمبر چالی جیڑی اندر ذکر حضرت سدی کے کیتا ہے صدی کے اکبر دے نال کملی والے سرکار دا ذکر اللہ نے ہے جی اور ایک ہوئے پتہ لگا کہ حضرت صدی کے اکبر دے صاحب ہون دا صحابی ہون دا جرہ انکار کرے گا اور کفر کیتا تازو کیوں اے سواستے قرآن مجید نے حضرت ابوبکر نو نبی پاک دا صحابیہ کیا ہے اے شرف اے عزت مقام عمر بن خطاب نو نہیں ملیا اے مقام حضرت عثمان نو نہیں ملیا اے مقام حضرت علی نو نہیں ملیا ہاں واحد ایک یار کملی والے دا حضرت صدیق اکبر جنہوں قرآن نے نبی پاگ قرآن دا منکر دیتے نو پتا ہے بے مان ہو جاتا ہے نا بندہ اس واسطے اللہ نے فرمایا فرمایا اللہ نے سکون نازل فرما دو بکر سدیق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 اور ہز اللہ نے پھر کیونکہ سکون ناگر فرمایا اور صدیق اکبر دے دل نو تسلی رب نے دتی معلوم ہوا سورجہ جت نمبر چالیس حضرت صدیق اکبر دا رب نے تذکرہ فرمایا ہے آیا تو گنتا جان بھول نہ جان کیونکہ ہو جائے پیاروں کا ذکر خیر انسان دے ایمان اور یقین نو مضبوط کر سکتا ہے پی رہ شجر سے امید بہار رکھ جیڑی قوم اپنے اسلاف دے کارنامیاں نو دل دماغ کی تختی نقش کر لندی ہے او قوم ہمیشہ زندہ رہی اور جیڑی اپنے پیو دے ذکر نو نلا چڈ دی اونا دے کارنامیاں نو یاد نہیں رکھتی ان دے سیرت کردار نو فراموش کر دئیے زمین ہمیشہ ضلع گڑھے دے اندر سٹ دینی ہے اس واسطے کہ ان پتا نہیں رہدا کہ سڈے وڈے کی کرتے سن تو اصا کی کرنا جنہوں نے اپنے وٹ کے یاد ہو کارنامے ہمیشہ یاد ہو پھر افراد کے افراد جہاں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یار جیویں سڈے وٹکے سن او اللہ بنا ہاں مگر یاد رکھنا انہیں سوال اٹھے گا چیشتی صاحب تہن کہ آیت ان کے حق ہوئی ہے کیونکہ آجت اندر پورا بنے نے پہ بو بکر بنی لیا سیر دے مفسرین دے مسلمانوں کا اجماعت اتفاق اس گل کہ اے آج سورہ توبہ دی ادرت شدی کے اکمر واسطے ہی میں ایک, ایک دا لوا اجم السلم الا صاحب ال مزور اگن بکر رضی اللہ تعالی ہو ایک نہیں دو نہیں دس نہیں سو نہیں پنج نہیں ساری امت مسلمان کا اس بات کے اتفاق دے کہ اے آیت حضور سیدنا ابو بکر سدیق کے ہاتھ میں نادل اس آیت دو بعد اور رایت اور آیت حضرت سیدنا نال سیدیقی اکبر کرتے ہیں کملی والے آل اللہ نے کوئی خیر دی آیت اتاری ہے سانو نال شریق رکھا تے واسطے تے لی جڑی آیت رب نے نازل فرمائی ہے سانو بھی اللہ نے محروم نے مگر کرنی والے ملائی کرو فلو والئی مو تسلی ماں نے فرمایا مان وال اللہ تو فرشتے درود درو بھیجتے نبی دولتے درود و سلام پڑھو تے سونے محبوبہ اللہ نے اس نعمت کے سار کے اندر سامنے نہیں شامل رکھا سونے تے جیکر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ درود درو ہے تے فرشتے بھی نبی پاک دولتے تو یہ کم کرو گل سمجھنا ذرا تے سونے اتر رب تھوڑا تو تذکرہ فرمایا سونا پر سانو مسکین شامل نہیں رکھا سارا ملکی بنے گا جو حضرت سید آشف کے اکبر نے بار گائے سالت ارد کی تھی اللہ نے سورج آزاد کی آیت نمبر ترتالی ناگل فرمائی اللہ نے فرمایا ہو ولوی علیکم پلیم اللہ نے فرمایا اللہ کیا مومنو درود نہیں رکھا سادہ ملکی بنے گا جو حضرت سیدنا نا اکبر نے بارگاہ رسالت اندر عرض کی تھی اللہ نے سورہ آزاد دی آیت نمبر ترتالی نازل فرمائی اللہ نے فرمایا ہو وی پلیم اللہ نے فرمایا اللہ تم درو پےج دے تو اللہ کے فرشتے بھی تھوڑے پہ درود بھیج دے شان پہ اسیت اس نے حضرت صدیق اکبر دے بارگاہ رسالت سوال کر وجہ نار مومن جہے مومن نے نو بھی شامل کر دیتا کہ اللہ درود خالی نبی ساگ میں نہیں بھیجتا حضور دے بھی بھیجتا ہے اللہ آیت ہے دے اندر آیت نمبر ترتالی اللہ نے فرمایا ہو ولوی اس پلی آئلے کم و ملا مگر اتنے فرق یاد رکھ لینا اللہ سونا نبی پاک دے جا درو پےجتا ہے او درود پےجنا ہو رہے امت دے درود بھیجنا ہو رہے درود دا کا من جانے اللہ درود ہے او دا مطلب ہوے گا اللہ خاص رحم اپنے پاک نبی تے نازل فرما ہے کئی جہل بندے نے اللہ درود پڑتا ہے وہ چولہ انہوں پتا کوئی نہیں اللہ درود پڑنے تو پا کے ان ترجمہ کرنا چاہتا ہے اللہ درو ذرا بولو نا اللہ درو فرشتے آخر جدو فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ کا نہیں ہونا کہ وہ اصلاح اسلام علیکم یا رسول اللہ فرشتے نبی پاک سرکار دعا کرتے ہیں جہاں حضور دے درجے دن ب دن بلند ہندے رہتے یہ علم لکریر بارہ ہے تاکہ کمال کتاباں جہیا نے شرح شریف دیا وہ جل لے کہ جب اللہ اللہ درود پہج بے, او دا مطلب دب گا رب رحمتہ بھیج دے اپنے نبی پاک دے اتنے کس طرح اللہ اپنے پاک محبوبے اللہ اپنے پاک محبوب سرکار دا مقام حضور اچھا دے ذکر نو جناب سارے زمانے ارشاں فرشا دندر دن ب دن اللہ فلادا ہے پیا مر فہ اللہ کر رک رک اللہ فرماؤں ہے کا کر دیک رکھ ہر ویلے نبی پاک دی نمی شام ہر ویلے ولل آخر تو خیر اللہ کا منل اولا جاواں گا جیویں جی دشمن تے تیرے ذکر محبوبہ تیرے دیر شریر مٹھاو کی کوشش کرے پیاریا میں تیرا ذکر بلند شان اونی چوکی جاواں گا الگ الگ بریلی فرما فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹی جائیں گے آداب تیرے مٹ جائے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدمی گا کبھی چل تیرا اللہ ختوجو فرما لا دیا بندیا علیکم حضرت ابو حضرت ابوبکر کر رضی اللہ تعالی نو سکار واسطے آیت ایمان والوں واسطے آیت نازل اللہ نے فرما دیتی فرمایا اللہ درود پیج دے اللہ ہی قوم تو اڑے تے ملاے کتھوں تے اللہ دے فرشتہ وی درود بھیج جی حضرت اکبر ہزور سوال نہ کر دے کملی والا سوال نہ کر دے تے اللہ سونا دی امت واسطے اعلام اتار دا اللہ نے حضرت سی اکبر دے سب کوئی سانو یہ دولت فرمائی اللہ فرماؤں اللہ درود بھیج دے تو, آدے تے کا تو ہوتے اللہ دے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں مگر حضور سرکار دے وسیلہ مبارکہ دے نال حضور سرکار وسیلہ مبارکہ دے نال حضور دی امت نونا پھر ترقی دیا عظمت و شان اے اگرچہ چار دن امت دے سختی دے بے دے دے نہ مگر کیونکہ جس امت تر رب درود بھیج دے رب رحمتہ بھیجتا ہے وہ فرشتے نہیں خدا کی نئے آ کریمہ سانو سان نوی خوشخبری تو سنا دی ہے مسلمان کدی مایوس نہ ہونی پا جن مایوس کن حالات پیدا ہو جان کیونکہ اللہ دی توجہ رحمت والی تو والی ری تاج اللہ کلندر لاہوری فرماؤ دیے جہاں مال جام بے ارشید جہاں بے خرشید جیتے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اقبال فرما نے جلدی سورج ڈوب جائے مگر ختم نہیں ہوتا کی خیال ہو جب سورج مک جائے گا ادھر کیا متا آ جائے گی سورج ڈوب لے تو مگر مکنا نہیں امر کے مسلمان گروب تگر مک سکی اللہ سونا کرم ہوا صرف مومن اپنے آپ کو سیدا ہی کرنا پہنتا ہے اللہ سونا تیرے, تیرے رحمتہ بیچتا ہے لیکن سدھا کر سدا ہے بدر پیدا کر فرشتے تیری سب کو اتر سکتے ہیں اب بھی دردوں سے قطار اندر کتار آپ بھی ہے جی تو توجہ رکھنا یہ دیکھی آیت اے دی جی حضرت سید نہ سدیق کے اکبر ہا ہوئی مگر پہلی آیت خاص صدیق واسطے سی اور اے آیت جیڑی ہے وہ ہزور کی امت دن رلا لیا سو تبجو فرما درام تی جی آیت تی جی آیت بغد ہونا نہ ہونا ہے کوئی کی کے صحابہ دا پر کوئی ہے تو ہے اللہ نے رب واستے فرمایا اللہ فرما میں سارے کینے تے سارے سینیاں سیوں کد لے سارے کیلا سور مقابلی جنت درد یہ تختیا دھٹن گے جڑے ایک دوجے دے آمنے سامنے ہون گ فسرین فرما نے حضرت ابو بکر امر مولا علی انہ حضرات کے حق چی چیت نازل ہوئی اللہ فرما میں بڑا سدیا قرآن میں اجبار نہیں جا رہا صرف اللہ دے قرآن چو تقریر کرنا شان سدھی کہ اکبر اللہ فرم اخوانا اچھا گل سمجھنا سر رب جہی شہر کھن رب کھن کے جڑی شہر آ جائے وہ شہر رب اگے اڑ سکتی ہے پڑا رب لو تو صحیح اللہ ہے اللہ آتا میں اپنے نبی یار چھوڑ کھڑ لین کینے کھ لوٹ کھ لیا سچ پھر ہے محبت کر دیتی اخوانا سارے پھرا ہی بن گئے گل سمجھنا سارے کی بن جائیں پر جنت چینج رکھا گا ایک دجے تو دور نہ رہ جے ہزور کی کچہری سامنے ایک دوجے ہے جی چہرے نظارے کرتے رہتے سن میں جنت سے چینج صدیق اکبر کا تختہ سجے سامنے ہوتے دے جناب حضرت مولا علی ہو گئے ہو جی مستفا دوالے دوے ری جنت کے اندر بھی ایک دوجے بھی ویس میں معلوم ہو یا اللہ سونے نے نبی پاک دے, دے دل صاف کر نے کی کہتے اے آیت کنی ہے سورہ ہجر آیت نمبر سورہ سور ہیت نمبر, اے آیت, حجر آیت نمبر اے آیت حضرت احبوبہ کرو مر کے حق میں نازل ہوئی اس اسی واسطے ایک دن حضرت سیدنا سردی کی اکبر جی اللہ تعالی سرکار سبحان اللہ سامنے آ رہا ہے علی پاک سرکار کا چہرہ ہی دیکھی جا رہے ہیں علی پوچھنے رگو بکر میرے کیوں بار بار دیکھنا ہے بنیا کملی والے فرمایا نظرواد چہرہ دیکھنا کردر ہزیش موجود محر کی نہیں کر سکتی ہے جی رہ مسلا ہے کہ کسی ویل ہے جی بال صاحب کوئی لڑائی ہو جائے تو براپس ہو ہی جی دی ہوں کہ نہیں <تصفح> میں مثال نہ لے کے نہیں دے اگلے دن برا دو چار دو لڑ پے میں گیا جو شام کو مڑ کٹے سیاد بھی برا بڑھے لڑ دشمن ہی نہیں بڑھ رہی ہوتی دشمن کتوں گل سمجھنا اے جناب جی کن آیت ہو گئی تین چوتھی آیت چوتھی آیت سوریا کبوت آیت نمبر اٹھ اصا <تصفيق> انسان نلہ آدی حکم کیتا ہے پکا کہ اپنے والدین احسانت نیکی ورتیا کر مفسرین فرما نے آجت حضرت سیدنا صدیق اکبر دے اکبر نازل ہوئی کیوں گل بھی سمجھنا حضرت صدیق اکبر وہ خوش نصیب نے جنہاں دی ماں بھی مسلمان تے باپ بھی مسلمان ہویا ابو کو بھی مسلمان مکہ کے موقع مکا تو مسلمان ہوئے <سؤال> ماں ادو نہیں پہلے مسلمان ہو گئی اور ابو کو آپ جب مسلمان ہوئے نبی نبینے سر چیٹ داڑی, داڑی سی آپ دی سارے والے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع سے بیٹے نے مکا فتح کر کے بیٹھے نے ہزور حضرت ابو بکر سبھی حضرت عشق کی کر نبی سار دی سارے وال چکے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع سے بیٹھے نے مکا فتح کر کے بیٹھے نے ہزور حضرت ابو بدل صدیق حضرت اس کی بھی گل ہی ہے پھر سن لینا سدیق ہر رجن سبھی چڑک اپنے والد نبی والد مطلب سدیش اس بابے ہی کر دن رکھنا سی اصا آپ کے آ جے ہزور آئے فرمایا کلو گھر کے اندر بساؤں اتحد ہات بنیا والے بنتا ہے آ کے پیش تازور سرکار نے مسلمان کیا کروا پڑھا گئے مگر سی چکم روپ سیوپر کی کملی لا لیا مینو اسلام دی خوشی نہیں ہوئی مشی چاچا ابو سارے کیوں کہ کملی لیا جاتا سی چیک برس کے نام ہے کہ سکا پہ جہنم تو بچا ہے ادور مینو خوشی نہیں ہوئی اس وقت خوشی مینو ہونی سب وہ طالب مسلمان ہونا جنم کی اگ تو بچ جانا خدا بھی قسم ایک ہوں اصا پاوے آسک لکھ کروڑوں کو مار دے کر کر کر کے جھوٹے پائے اپنے آپ بڑی مگر یہ گل سڈے اندر نہیں پیدا ہو سکتی اور سدھی اکبر مرہد کے سامنے جی گل کی فیمو گل کی والد اگر بکر صدیق نے اسلام کڈول فرمانہ وقت فائنل انسان انسان نو انسان اگر ابو صدیق مراد میں سب تہلا सदके जावा याद रखना शरी ने हदरत आख्या इंसान हजूर इंसान फरमाव कामल इंसान होगा हो। इंसान आनू रब जा रुमाल जल्दा जिन्होंने अपने को रख लिया करो फिर जी कम आ सारा खल पै करना गलत تو یہ آیا سورہ نقد آیت نمبر اٹھ یہ حق کے جتری ہے ذرا بولو تنا ادرت سبھی کے اکبر جتری اتری ذرا گورنر سوڑنا ایک اور آیت ایک کریم اللہ کو فرماؤں سورہ تحریم آیت نمبر چارج فرماؤں میرے نوی جی تصدیق کردنی مان رکھے میرے آکام دان رکھتے ہیں نبی فرشتے اور نیک اے آیت لی حضرت ابو بکر امر دہکے دا دلو اے آیت نمبر ہے چار سورت کا نام ہے غور نال سمجھنا تے ہوں اور آیت اس آیت کی تفسیر خود مولا علی تو کرانے آیت کے لیے سورت زمر آیت نمبر تتی کامل متا کو اللہ ہے کو جنہیں سچ لیا گا جنہیں سچ دی تصدیق کی الامل متا کون اوگ نے میرے پہرز میں مولا علی سرکار مولا علی مشکل خشار رضی اللہ تعالی نو آپ کیرات کے اندر الفاظ اس طرح ولوی جا ابل ہق محمد وسد کب ہی ابو بکر سی مولا علی فرما نے ایک کووے جنہیں حق لے آیا ہے فرمایا ہے نی محمد پاک علی پاک بھی تفصیل جنہیں حق نو لے لو محمد پاک نے فرمایا جنہیں حق کی تصدیق کی او دا نام ابو بکر صدیق یہ تفسیر حضرت ابو بکر صدیق کی اور ابن سب نے آساکر تو نقل فرمائی ہے اپنی حدیث دی کتاب رواجت تاریخ حدیث کی کتاب روایت تاریخ کی اس کے سمجھنا اور جناب جی توجہ فرما ایک اور آجت جلی شاہ نے صدیقی آلے عمران سورت آجت نمبر ایک شاہ ہوم فل امرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب سونے آ. تو اپنے کمانے ادر ان مشورہ کر. انہاں تو مشورہ لیا کر وشاہ ہم فل امر شاہ فرما حضرتر حضرت نے حضرت ابو بکر امروئی مسطرا کارکن بندر حدیث پاک موجود ہے اللہ نے فرمایا ہے میرے پاک محبوب جدو کام کو کرنا ہوکر نے امریکہ کرا اس واسطے حضور صلی اللہ جب بھی کوئی کرنا ہونا تے مشورہ کرنا تے حضرت ابو بکر پہلو حضرت ابو بکروں مر آپ نے سد لینا اور آج سن لائ جناب سور رحمان اللہ کا فرماؤں فرماؤں جا رب اگے کھڑے ہونے کو ڈردا ہے میں جنت بنا حضرت صدیق اکبر دن, دن, دن, دن خوف سی اللہ ایک دن جا رہا ہے پرندے بیٹھے درخت فرمان لگے کاش پرندے ہو میں پرندہ ہوں دا میں نو کھا کے زمین ختم کر لے میں رب اگے حساب واسطے پیش نہ میں دے اندر ہونا حضرت سیدنا صدیق اکبر کیونکہ جنہ مکان چوکھا ہوگی خوف ہونا کے روایات چاہتا ہے اگر سید حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ دے کلیجے مبارک کلیجے دے کے کلجے جیگ بندی آواز آ اللہ کے خوف کے ڈرتے سدی کے اکبر کا کلجا اندرو پہ میں تو حیران ہونا کہ جی جے ورگیا نے کرتوت ساری زندگی کافران تو بدل اللہ دوف کی گل کریے تو ڈردا ہی روش چنیا گلیں بھی سان سنا لیا کر میرا ڈراؤنڈ نہیں پیچھے کہاں یہ ساری بد بختی کی علامت سڈے جہانوی ہوشانی ہے خدا کی قسم جنو اللہ جنت دینی ہو دے دل دے اندر اللہ اپنا ڈر پیدا کر دیا وہ گا سڑدہ ہی رہے گا حضرت عمر آئے حضرت صدیق اکبر سرکار دے بیٹی اما ہمیشہ سدی کا دیکھو پوچھا بیبی جی حضرت صدیق کے اکبر کا عمل تو دسو کوئی میں ان کی پیروی کروں پرمایابی رات اٹھتے سن تو کلجے سینے منہ پے کلجے کی ہبا لندر سردا سی حدرت جدو یہ گل کی نا سیکھی کی اکبر کی سونی گل ساری کیا جم نے فرماؤ لگے بہ بو بکرو ہی سن جڑا ہے کام کر سکنا سارے واسطے ممکن نے تیرے مقام اچھا نہیں پہنچ سکتے کی مجھے کی رکھا سی یا مستقر کہا حدیث ہے حضرت کی اکبر روایت ہے حضرت کے اکبر حضور کے انتقال تو بعد یجری جسا ہو آپ کا جسم وگدا وگ دیا وگدا وگ دیا ہجر فراق دندر اخیر اس دنیا تو چلے گا ہجر فراق آپ دون سام نہیں گیا تو خوف خدا دیا عالم والے من خاف مقام رب ہی جنتار اللہ جڑا میں رب ہوا معلوم ہوا جنت کے ڈر والے واسطے اور جڑا بے ڈر ہو جائے اندر جنم اللہ نے بنا رکھی ہے کیونکہ شاید فری دو تار فرما نے فرما اللہ تو ڈردار نہیں وہ پکا کا فر مومن کرنا پکا فرمائے کیوں ڈر کسی نے دودک دا ڈر ہوں کبر دا ڈر ہوں موت دا ڈر ہوں شاید ڈر وے اچے مرتبے آیا ہوگا اللہ کی سے بے پرواہی کا ڈر پودے پاس ہو جاتا ہے اسے نکل جانا ہے مگر اللہ دی عظمت و چلان سے بے میاضی بے پرواہی کا دا ڈر ہمیشہ را بے شاہ رحمت اللہ فرماؤں دے نے بلے شاہ فرما نے ڈر لگ دے پر فرما نے پاوے اللہ نے اشنا بنایا سنو اپنا اصا بےلی دیلی ہوں پر ڈر لگتا رہتا سونا ہے کہ بے پرواہ بے نیاد ان کا کسے لوڑ ہے پر میں تلا او اس والا اللہ والا تل ام کو والا مردانہ کرے او جھے پوڑی اس گی دنیا لہرا جتیں پوڑی ادبی دنیا لہرا قدم اٹھائی کرتے <سلام> چیو <سلام> ڈر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوتا لانوے خوف کے ڈر سی معلوم ہو جائے جنا ایمان گا ڈرکا ہوا ڈر والی ان گلا اس ویلے ڈر سہنے پینے نے جدو قیامت نو ڈر خدا پلا دیا بندہ جڑا مکرا ہے اتنے ڈر جائے مگر اگے بچ جا جڑا اتنے سننے سانبل ڈر دیا گلا گوارا نہیں ہوں ڈر ویچے گا ڈر ویگا ریتھ جی تو باقی ایک اگنے دے افسر تو ڈرنا تو اس دور لال شریف تو نہ ڈرنا تو سر مومن کہا گا تو تو بیمان بندا او دا بندہ وہاں ایڈا بےمان اور ہونا کیا اور یاد رکھنا جنا چاہ پیدا نہ ہوتا بن رہے بن رہا نہیں خیال میں مثال سے دینا اور پیو کا ڈر نہ ہوگرد استاد کا ڈر نہ ہوا ہوں ڈر پیدا ہو جائے جیڑی اولاد اپنے ماں پیو تو ڈردی ہے وہ شرمو آواز آ رہی ہے نہیں ڈرتی پیو نے سکے بھی نہیں نہ ہیات خریف اولاد من جی جیٹر ہو جاوے اور جہی اپنے ماں پیو تو ڈر رہے شرموں ہیاوا والی اولاد ہوتی اور اسی طرح جڑا بندہ اپنے رب تو ڈرد ہے جا رب تو نہیں ڈرا بے شرم بے ہیا بندہ ہوں آخری آیت آیت کی اللہ نے پوری سورت کی اتار چتار د اس سورج دلا میں سورہ لینے سپاہ دند کنواں پارا واللیل اذا سور لرا اذا شا وما خلق خالا کر کر هَيَاكُمْ لِتَقْوَى لَجَدَّ عَلَى مَنْ أَعْظَمَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ <تصفيق> بِاللَّهِ فَصَنَّيَ يَذْرُو لِلإِسْلَامِ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جب مکہ شریف سنگ جناب مسلمان ایسے سن غلام سنسرے ماردے پہنتے سن جناب جیسے حضرت بلال اللہ تعالیٰ مکے کے اندر مظلوم صاحب سن مضلوم غلام سن حضرت سید دن سبھی اکبر کام سن جا مال بہلت آپ اللہ سونے نے دتا جی حضرت سر جی اکبر کی کوشش ہوتی جناب کوئی کافر بچوں کا گلا میں آپ نے جا کے مل خرید کر لینا پیسے انہوں نے دے کے اللہ کے رستے بندر آزاد کر دینا آخر دے لیا جا ہوں رب نے یاد کردہ رہو جا جناب حضرت بلال ہرسی خریدیا کئی خریدیا کئی جناب ایسے آزاد جناب والد نے آخیا حضرت ابو بکرا تو بیبیاں نو خرید, کرنے. ان نو خرید کر کے اللہ دور آزاد کرنا یہ میں بندیاں نو خریدیا کر تاکہ تیری نال طاقت بنتی جائے اور जोर बन जाएगा तेरा एहसान मन गे तेरी ते ते हर हर थांत इमदाद करे कुराते तू बीबिया वास्तव आजाद कराए अगरत सिद्धि किसम की نہیں خریدے جلاب جی مددگار بن جائے میدان رلا کے کلو نہ میرے پیوا میں اس واسطے نہیں کردا میں اس واسطے کرنا تھا کہ میرا محلہ میرے پیڑا بھی ہو جائے میرا مولہ اللہ بڑا پھر اللہ سونے واہدہ شریف نے ادھر صدیق اکبر چمکے اندر دو کاسر اور سن بڑے وڈے پاپی بڑے وقت دے سردار امیہ اے بائی اے دو جناب انہوں دا کم سی مسلمانا نزیت تے تکلیف دینی غلام سے لونڈیاں رکھنا سے صدیق اکبر دا کام بھی خرید کر کر کے اللہ کے رستے چاہیے دولت رب جی رحمت ہونا بن جائے ان جانم لوگ پیسہ برا نہیں پیسے دا برے ترین رستے لا برا میری گل سمجھا کہ نہیں سمجھا ہوں دیکھنا سونا سدھی کہ ایک بار پیسہ گلنا اہم پیسہ امیہ امیا کو جانم پہ جائے جی سی کو لیا بس دو چیزوں کا خیال رکھا کر حق پیسے پورے کرا کر رکھ دے رکھ دے پھر کمان کے جائز طریقے اور اللہ دین واسطے جیس کم دیر عبادت بھی بنتا جائے تین دنت بھی پیسے ہی پیسے بائی مان دے مگر حضرت بلال نو خرید کر کے حضرت پیسے سن لیکن آپ حضرت بلال خرید کر کے مستفا کے قدم پھر حضرت بلال نو جدو حضرت ابوبکر صدیق نے یار جیسے ہزور تو تلام سا نہ بانگ پڑ دا سے ہوں ہزور کا حضور چلے گئے تو ہوں بن کے رو نا بلال فرما تو اپنے لئے خریدیا سی یا رب لی خریدیا سی جی اپنے لئے خریدیا آئی تو پھر اپنے کول رکھ لیا رب لے خریدیا آئی تو میری جان چٹ دے نو کملی والے مہینے میں رہا نہیں ہو جاتا مکھ میرے کو نہیں جانا اس جان دے تا حضرت بلال ملک مدینہ چھڑ کے مل کے شامل ہجرت فرما گئے سن قربان جانا اللہ دے بندے جب حضرت سبھی اکبر نے اچھ کام کیا اور جناب امیہ نے کم کیتا اللہ نے امیا آداب اتاریاں سونے سیتمر داستے انامتوں اتاریاں شان اتاری تے اتاریا کی اللہ پہلے قسم پہ اللہ قسم راب دی لاندال کسم رابطی جاندی ہے جگو چھا جاندی, جاندی ہے قسم اس دن کی جب چمک پہ وہی آشا وکروں وکرین نے تو محنت وکروں وکرین نے توشا وکروں وکریہ نے توڑیاں دورا وکروں وکریہ نے ہاں جی وہ میا ہے جہاں جانم و جانا ہے اس پر کرتا ہے سکی کے جڑا جنت واپیا جاتا ہے انسانوں کے رحم مہربانی کیا کرتا ہے اریا کم لائتا گا ہی کرتا رہا اس وقت قابل حوصلہ سارے شریت عمر صاحب کی دلوں تسلیق کی سانو روح لو سرا فرماؤں گا میں آسانی آسانیاں کر دیا گا سارے کم سوکھے کر دیا گا میں وہ سارے کام سوکھے کر دیا گا وہ جنت بھی سوکھی کر دیا گا جنتی والے کام جن بخل بے پرواہ ہو گیا میرے تو میرے کو بے نیا ہو گیا میں سالو سرار اللہ فرماؤں گا میں پا دیا گام ہموار کر دیا گا مایو نہیں ترقا اللہ فرماؤں گا جب جہنم جانا ہوئے گا پھر یہ مال نہیں بچا سکے جناب کے مال جب میں جان سکا پہ مال یہ بچا سکے گا لا ہی کم لل ہی وہ سارے اگری جان دے دنیا جہان یہ بڑا وا دا رئیس بدبخت بد بخت جہد او گا ساری کام حضرت سا موازنا ایک اللہ نے ساری کاپر بد بخش دجے پاس رکھا ساری کا موم نار نمیاں کھ کے سب کو بڑا مستقی پرہیزگار ہے حضرت سدھی چکبر ایک پاسے دا مقام دس دا دوسرے پاس پیانت آسیا اشکام بدبخت سی اور اللہ نے صدیق اکبر اکبر سب تو واقع آخیا ہے اللہ فرما وہ سب تو واقع بد بخش جنہیں چٹ لایا میرے دین پھر جنم جائے وسا جو جن لبو یہ جا سارا وا پرزگار ہے وہ دے تو بچا لیا جاوے گا جہنم تو بچا لیا جائے گا مالو یا جڑا اپنا مال اس واسطے خرچ کر دا تاکہ پاک ہو جائے تاکہ, تاکہ اللہ مال خرچ کردہ پاپ کر دے مین کر کے جو تو جنت لے جائے او پرہیزگار سب تو بڑا جے دے تے کسے دا احسان ہے ہی نہیں کہ جے دا او پھر بدلا دے اتے یہ آیت بائجموت مسلمان فری پر تو اللہ نے حضرت شدیق اکبر نو فرمایا ہے مالا ہی اتھے مراد نہیں ہو امان فخر ہی فرما نے اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے وہ وا پرزگار جڑا سارے کو کسی دا احسان نہیں دنیا دا گل دنیاوی احسان ہو دیتے کسے دا نہیں او بدلا کرے حضرت شدیق اکبر کول نہیں پڑے دیتے دنیاوی احسان کسی کا بھی نہیں حضرت مولا علی حضور دی گود پلے نے مولا علی سرکار کے اتنے ہزور کا دی بھی احسان ہے تو دنیاوی بھی ہزور کھا کھا کے مولا علی لیں اللہ کسے کا احسان احسان دنیا بھی ہے سی کہ علی ہزوری گوجیکٹ پلے میں ایک شدیر اکبر چکے جنہیں کسے کا احسان نہیں پایا بہت بڑھ کے الٹا ہزور تے دے کرتے خرچ کیا مگر خدا کے اکبر رب قرآن موہر لا دیتی ہے سیکھی کے اکبر سارا تو وا پرزدگار ہے سارے صحاب پرہیزگار ہے اللہ نے قرآن چل اتکا اتکا سب کو وا پرزدگار <تصفح> اللہ کے نزدیک سب تو زیادہ ہو ہو پرہیزگار ہوئیے حضرت ابوبکر بکر صدیق لو سارے تو چوکھا سارے صحابہ تو وج کے اللہ نے پرہیزگار کیا معلوم ہویا اللہ دی بار کی بارگاہ گاہ حضرت صدیق دا مقام سارے صحابہ لالوں اس واسطے سدا نارا ہے کہ پہلا نمبر چلہ فرما والا میں دیا جائے راضی ہو جائے گا سد کے جانا یہ میرے پاک محبوب کی خدمت سنا ملے سدھی کے جنہیں مسلمان نوپا الحمد للہ